نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اللہم ربنا الہمنا رشدنا و وعزنا من شرور نفس انفسنا اللہم اجعلنا من عبادك الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر آمین یا رب العالمین آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے سورة العصر پر کسی قدر گہرائی میں اتر کر غور و فکر شروع کیا تھا یعنی بطریق تدبر ہم نے اس پر غور و فکر کا آغاز کیا تو میں نے ارض کیا تھا کہ پہلی آیت جو قسم پر مشتمل ہے اس کے بارے میں گفتگو اختتام پر ہوگی اس لیے کہ اگر یہ بات پہلے سامنے آ جائے کہ جس شہ پر قسم کھائی جا رہی ہے جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ بات کیا ہے مقسم علیہ جسے کہا جاتا ہے مقسم علیہ کیا ہے وہ بات سامنے آئے تو مقصم بہی یہ اصطلاح نوٹ کر لیجئے قسم جس چیز کی کھائی جا رہی ہے وہ مقصم بہی ہے جس سے قسم کھائی گئی اور جس حقیقت پر یا جس بات پر یا جس واقع پر یا جس وعدے پر قسم کھائی جا رہی ہے وہ مقسم علیہ ہے جس پر قسم کھائی گئی تو میں نے تجزیہ کر کے عرض کیا تھا کہ مقسم علیہ جو ہے وہ اس سورہ مبارکہ کی دوسری اور تیسری آیات دوسری آیت, دوسری آیت ان الانسان انسان الفی خس یہ قاعدہ کل لیا ہے اس قاعدۂ کلیہ سے استثنا ہے الزین عامن وا بل سوال حاط و تباہ حق یہ گویا کے تیسری آیت ہے استثنا ہے اور ان دونوں آیات سے گویا کے مقسم علیہ معین ہو گیا اس کے بارے میں جو بھی ممکن ہو سکا میں نے کسی قدر وضاحت کے ساتھ آپ کے سامنے جن چیزیں رکھی ہیں اب آئیے مقسم بیہی و واو واہ جار ہے اور قسم کا فائدہ دے رہا ہے والعصر زمانے کی قسم ہے اب اس پر ذرا اگر بطریق تدبر غور کریں گے تو پہلے چند جمہیدی باتیں نوٹ کر لیں قسم کا اصل فائدہ کیا ہے یا قسم سے اصل مقصود کیا ہے ویسے تو یہ کہ ہم قسم کھاتے ہیں اپنی بات میں وزن پیدا کرنے کے لیے زور پیدا کرنے کے لیے تاکید کرنے کے لیے اسی لیے میں نے عرض کیا تھا جب ہم نے بطریق تذکر جب ہم غور کر رہے تھے جب ان میں سے اصل جو سبق حاصل کرنے کے لیے ہم نے جو بھی اس کا ایک سادہ سا مفہوم سامنے آیا تو صرف ترجمہ کیا زمانے کی قسم ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ کلام کی تاکید کے لیے کہ ویسے تو اللہ کا فرمان ہے واجب العضان ہے سد فیصد درست ہے مستند ہے ان کا فرمایا ہوا لیکن اللہ نے اس میں زور پیدا کرنے کے لیے قسم بھی کھائی وہاں ہم نے صرف ایک بات بیان کی لیکن اب ذرا گہرائی میں سمجھیے کہ اصل میں قسم کا فائدہ ہوتا ہے شہادت گواہی جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گویا کے گواہ کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اس کو گواہ اس کو حاضر ناظر جان کر میں یہ بات کہہ رہا ہوں اللہ کی قسم ہے میں جو بات کہہ رہا ہوں صحیح ہے یعنی اللہ کو گواہ بنا کر بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات صحیح ہے اللہ کو حاضر و ناظر سمجھتے ہوئے بتا رہا ہوں تمہیں کہ یہ بات یوں ہے یا میں وعدہ کر رہا ہوں تو اللہ کی قسم کھا کر وعدہ کر رہا ہوں یعنی میرے اس وعدے پر اللہ گواہ ہے اللہ و شہیدم بیننا و بینکم اللہ گواہ ہے ہمارے اور تمہارے ماں بین. تو قسم کا در حقیقت جو مفاد ہے جو مقصود ہے وہ ہے شہادت گواہی البتہ انسان جو قسمیں کھاتے ہیں اور اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں قرآن مجید میں ان میں ایک بڑا بنیادی فرق ہے انسان جب بھی قسم کھائے گا تو کسی ایسی ہستی کی یا کسی ایسی شے کی قسم کھائے گا جس میں کوئی عظمت ہے تبھی تو اس کے وہ زور پیدا ہوگا اس کے تاکید کا جو مقصد ہے جو حاصل کرنا چاہتا ہے قسم کھا کر وہ کسی درجے میں اسے حاصل ہو سکے گا اللہ کی قسم کھائے گا یا جیسے ہمارے عام رواج ہے کہ قرآن مجید کی قسم انسان کھا رہا ہے تو کوئی عظمت والی ش ہے اس میں فی نفس ہی بےذات ہی کوئی عظمت کا پہلو ہے اسی کو گواہی میں پیش کریں گے تو ہماری اس خبریہ کلام پر یا ہمارے اس وعدے پر میں کوئی زور پیدا ہوگا کہ ہم نے اس ہستی کی شہادت پیش کرتے ہوئے یہ بات کہی لیکن جب اللہ قسم کھاتا ہے تو اللہ تو خود عظیم ترین ہے اللہ سے زیادہ عظمت اور کس کی ہوگی لہذا ہماری قسموں میں شہادت کے ساتھ ساتھ مقسم بہی کی عظمت بھی ہوتی ہے اللہ نے جو قسمیں کھائیں ہیں قرآن مجید میں اس میں مجرد شہادت ہے اس میں عظمت کا کوئی پہلو نہیں اس لیے کہ یہاں قسم کھانے والا خود عظیم ترین ہے اس سے زیادہ عظمت والی کوئی شے ہے نہیں لہذا یہاں صرف مجرد شہادت گواہی اور اس میں ہے اصل میں کہ جو تدبر قرآن کا جو تقاضہ ہے وہ یہ ہے کہ مختلف چیزوں پر جب مختلف چیزوں کو اللہ نے گواہی میں پیش کیا ہے تو کوئی نہ کوئی مناسبت ہوگی وہ گواہی جو ہے کسی نہ کسی پہلو سے مناسبت رکھنے والی گواہی ہوگی ان میں کوئی منطقی ربط ہوگا اس منطقی ربط کو تلاش کرنا مقصم بہی اور مقسم علیہ میں یہ ہے در حقیقت کے جو اقسام القرآن کا اصل جو, جو سمجھیے کہ مشکل مقام ہے غور و فکر کا اکثر و بیشتر جگہوں پر یہ چیز بہت ہی سریح اور بہت آسانی سے سمجھ میں آ جاتی ہے لیکن میں آج کی تاریخ میں بھی عرض کر رہا ہوں بعض مقامات قرآن مجید کے ایسے ہیں کہ جن کے حوالے سے وہ مناسبت کے ان قسموں کا اصل مفہوم کیا ہے اور جو مقسم علیہ ہے اس کے ساتھ اس کی مناسبت کیا ہے منتقی رب کیا ہے ابھی تک پورے طور پر سمجھ میں نہیں آیا خاص طور پر سورت الفجر کی شروع کی قسم وال فجر ناش و شف و الوط و لہ رس ہلفی زال کا قسم الزی حجر بڑے ہی اہتمام کے ساتھ چیلنجنگ انداز میں اللہ فرما رہے ہیں اس میں ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے ہوش اور عقل رکھنے والوں کے لیے کوئی قسم ہے یعنی ہے لیکن یہ کہ اس کو تلاش کرنا یہ تدبر قرآن کا بھی ایک ایسا موضوع ہے جس میں ابھی غور و فکر کے اور گہرائیوں میں غوطہ زنی کے امکانات موجود ہیں کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا اس لیے کہ یہ اقسام القران کا موضوع بہت مشکل موضوع ہے اس پر ایک کتاب ابن قیم نے لکھی تھی رحمہ اللہ اور ایک کتاب پھر مولانا فراہی نے لکھی ال فی اقسام القرآن جس کا اردو ترجمہ مولانا اسلحی صاحب نے کیا اور شائع کیا باقی یہ کہ یہ عام طور پر ہمارے مفسرین بھی ان پر سے سرسری طور پر گزر جاتے ہیں. یہاں پر اب غور کیجئے کہ زمانے کی قسم اللہ نے کھائی یا زمانے کو گواہی میں پیش کیا ہے کس شے پر کہ تمام انسان عظیم خسارے اور گھاٹے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور جنہوں نے حق کی تبلیغ کی اور وسیعت کی اور تاکید کی اور جنہوں نے صبر کی نصیحت کی اور تلقین کی یہ جو مقسم علیہ ہے اس پر جو یہ قسم ہے زمانے کی کس پہلو سے اس میں میرے غور و فکر میں جو تین چیزیں آئی ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اگرچہ میں کسی دعوے کے ساتھ یہ پیش نہیں کر رہا اس کی بھی تین سطحیں ہیں یہ زمانہ جو ہے در حقیقت زمانے کے بارے میں بار ذرا تفصیلی گفتگو میں بعد میں کروں گا یہ جو سیریل ٹائم ہے زمانہ اس لیے کہ زمانے کے لفظ کے ساتھ ہمارے ہاں تین الفاظ مستعمل ہیں زمانہ ماضی زمانۂ حال زمانہ مستقبل یہ سیریل ٹائم ہے زمانہ جو ہے گزرتا ہے گزر رہا ہے چل رہا ہے گویا کے ایک چلنے والی شے گزرنے والی شے جس کو اقبال کے الفاظ میں کہیں گے می رمیم و می نگرم یہ ستاروں کا ایک ترانہ ہے جو اقبال نے کہا ہے ہم چلتے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں یہ سب ہم مشاہدہ کر رہے ہیں تو واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی میں جو بھی حوادث و واقعات رونما ہوئے ہیں ان کا چشم دید گواہ یہ زمانہ ہے یہ زمانہ جیسے اقبال نے کہا ہے یہ شہر جو کبھی فردہ ہے کبھی ہے امروز نہیں معلوم کہ ہوتی ہے کہاں سے پیدا یہ شہر جس سے لڑستا ہے شبستانے وجود ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا تو یہ زمانہ جو کبھی ماضی بن جاتا ہے پہلے مستقبل تھا یہ چل رہا ہے جیسے جیسے دنیا چل رہی ہے کائنات چل رہی ہے یہ چاند اور ستارے چل رہے ہیں یہ گلیکسیز چل رہی ہیں یہ زمانہ ان سب کو دیکھتا ہوا جاری ہے چل رہا ہے میرویم من گریم اور تین اعتبارات سے گواہی اس کی ہمارے سامنے ہے ایک گواہی یہ کہ دنیا میں انہی قوموں کو عروج حاصل ہوتا ہے جن میں بنیادی انسانی اخلاقی قدریں موجود ہوں جہاں بنیادی انسانی اخلاقیات بھی زوال پذیر ہو جائیں وہ تہذیب وہ معاشرہ پھر زوال کا شکار ہو جاتا حق صداقت سچائی انصاف لوگوں کے ساتھ بھلائی خیر اپنے وعدے پر زبان کے اوپر قائم ہو جانا وعدے کا ایفا زبان دے دی ہے اس کو اب نبھانا ہے جان چلی جائے لیکن یہ کہ زبان جو ہے وہ جھوٹی نہ پڑے یہ بنیادی اخلاقیات ہیں جس قوم میں جس معاشرے میں یہ ہوں گے وہ ابھرتا ہے جس قوم میں جس معاشرے میں یہ زوال پذیر ہو جائیں گے وہ قوم وہ معاشرہ بھی زوال پذیر ہو جائے گا یہ قوموں کے عروج اور زوال کی یہ مستقل ایک داستان ہے اب اس کے لئے ہمارے جو فلاسفرز ہیں ہسٹری کے سپینگلر کا اپنا ایک ویو ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے ایک انسان ہے پیدا ہوا پھر جوان ہوا پھر ادھیڑ عمر آئی پھر بوڑھا ہوا اسی طریقے سے ہر معاشرہ ہر تہذیب رائز اینڈ فال آف سویلائزیشن ان کا تعلق بھی اسی طرح ہے. لیکن یہ ہے کہ ایک اخلاقی اصول بھی کار فرما ہے قومیں وہی ابھرتی ہیں جن کے اندر بنیادی انسانی اخلاقیات کا جو ہے وہ کافی تناسب موجود ہے اور جب وہ تناسب گرتا ہے قوم گرنی شروع ہو جاتی یہ زمانے کی گواہی ہے اسی طرح خاص طور پر قرآن مجید میں جو قصص النبیین بیان ہوئے ہیں جن میں سے بہترین جو ہے احسن قصص جسے کہا گیا ہے وہ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کی سرگزشت ہے پھر جو امبا رسول بیان ہوئے ان تمام کا چشم دید گواہ بھی یہی زمانہ تو ہے یہی زمانہ ہے جس نے دیکھا ہے قوم نوہ کے غرق ہونے کو یہی زمانہ ہے جو چشمدید گواہ تھا قوم ہود کے ہلاک ہونے کا یہی زمانہ ہے کہ جو چشمدید گواہ ہے قوم صالح کی ہلاکت کا یہی زمانہ ہے می نگر می ہم چل رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں دیکھتے جا رہے ہیں یہ زمانہ ان سب کا چشمدید گواہ ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ کر یہ زمان آپ کے معلوم ہے کہ فلسفے کے مشکل ترین یہ موضوعات میں سے حقیقت زمان اور اس پر بڑی لمبی چوڑی بحثیں ہمارے فلسفہ نے بھی کی ہیں حال کے فلسفہ نے بھی کی ہے لیکن یہ گتھی ابھی تک سمجھ نہیں آئی زمانہ ہے کیا اور اس کی کچھ تقسیم کرنی پڑتی ہے وہ میں بعد میں ارض کروں گا لیکن ابھی زمانے کے لفظ کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں آصر کا ترجمہ ابھی میں نے زمانہ کیا ہے تو زمانہ اس بات کا گواہ ہے کہ وہی قوم بام ع عروج کو پہنچتی ہے جن میں بنیادی اخلاقی انصر موجود ہے اور جب اس کا تناسب گرتا ہے قوم یا معاشرہ یا تہذیب زوال پذیر ہو جاتی ہے یہی زمانہ چشمبید گواہ ہے ہم باؤ رسول کا قوموں کی ہلاکت اور بربادی کا ایسی قومیں کے جو بڑی متمدن تھیں۔ وہ آت ارامہ ذات العماد اللہ لم یخلق مسلو حاف البلاد و سمود اللزی نہ جاب السخرب الباد و فراؤ نذیل اوتاد نسیم بنسی ہو گئے ختم ہو گئے نام و نشان باقی نہ رہا کالم یگنو فیہا ایسے ہوگئے جیسے کبھی تھے ہی نہیں خوتیا دابر القومی لذیر ان کی جڑ کاٹ دی گئی یہ تمام حوادث جو ہیں پھر یہ کہ یہی زمانے کی چادر ہے جو ازل سے ابد تک کنی ہوئی ہے یہی زمانہ چشم دید گواہ ہے جب ہم میں سے ہر ایک نے اللہ سے ایک عہد کیا تھا بے رب کالو بلا یہ زمان تو موجود تھا یہ زمان گواہ ہے اس پر اسی طریقے سے یہی زمانہ ہے جو ترحقیق کا چشم گواہ بنے گا جو کچھ بھی آنے والا ہے یوم قیامت کو اور جو بھی کچھ ہونے والا ہے جنت میں اور دوزخ میں ان تمام احوال کا کہ جس کا ذکر قرآن مجید میں آیا ہے یہ زمانہ گواہ ہے اس اعتبار سے یہ زمانہ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ قرآن مجید کے تمام مضامین کا کامل انڈیکس جو ہے یہ صورت العصر ہے یا ایمان کے مباحث ہیں یا مال صالحہ کے مباحث ہیں یا تباسب الحق اور دعوت حق تبلیغ دین شہادت علی الناس امر بال معروف نل منکر یعنی تواسب الحق کے مباحث ہیں اور یا پھر جو بھی مختلف جنگوں میں مختلف مراحل پر صبر کے مواقع آئے ہیں وہ صابرین اف الباس وائے و حین الباس یا ان کی داستانیں ہیں چار مضامین وہ ہیں باقی یہ تمام چیزیں نکال دیجئے تو اب قرآن میں مزید کیا ہے قرآن مجید میں یا قصص النبیین ہے امباء الرسل ہیں یا جنت اور دو کے حالات ہیں یا جو بھی ازل میں ہوا تھا ابتدائے آفرینش میں جبکہ ہم سے ایک عہد لیا گیا تھا لستو بربکم قالو کالو بلا ان سب کو آپ ول کے عنوان کے تحت لے آئیے تو پورے قرآن مجید کا کامل انڈیکس یہ سورت العصر بن اس اعتبار سے یہ زمانہ گویا کے چشم گیر گواہ ہے اب ذرا اس سے کچھ مزید گہرائی میں اتریے عجیب بات ہے کہ زمانہ یا زمان یا نہ جمع کیا جائے یہ لفظ پورے قرآن مجید میں کہیں نہیں آیا حیرت کی بات ہے حالانکہ سلیس لفظ تو یہ ہے. سب سے زیادہ استعمال ہونے والا لفظ یہ ہے. قرآن مجید لاتا ہے لفظ عصر اور دہر اور دونوں پر ایک ایک سورت ایک کا نام سورت الدہر اور اس کا نام سورت الانسان انسان بھی ہے حلتا عل انسان ہین دہر علم یقن شیم مسکورہ سورت انسان یا سورت الدہر. اور یہ سورت العصم دونوں کے اندر ایک توازن اس اعتبار سے پیدا کیا گیا اور ان دونوں کا جو ہے اگر گہرائی پہ غور کیا جائے تو عجیب حقیقت سامنے آتی ہے کہ جو بات آج سمجھی ہے سائنس دانوں نے گویا کے یہ چونکہ فطرت انسانی کا معاملہ ہے اور یہ چونکہ علم وہ تھا کہ جو حضرت آدم کو دے دیا گیا ہے ابتداء آفرینش میں اللہ آدم السمحا کو گویا کہ یہ شے حقیقت کے اعتبار سے لوگوں کے علم میں تھی اصر اور دہر یہ دونوں الفاظ جو ہیں اگر گہرائی میں اتر کر غور کریں گے تو یہ زمانے کا جو مرکب ہے زمان و مکان کا ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس ان کے لئے مستعمل ہے اصر کا لظمی وہ ٹائم اینڈ سپیس کمپلیکس کے لئے ہے مرکب زمان و مکان اور دہر کا لظمی مرکب زمان و مکان ٹائم اینڈ اسپیس کمپلیکس کے لیے ہے لیکن فرق کیا ہے اب یہاں وہ فلسفے کی بات ہے فلسفے میں وقت کو تقسیم کیا جاتا ہے ایک ہے ٹائم یا پیور ڈیوریشن اور ایک ہے سیریل ٹائم گزرنے والا زمانہ جس میں ماضی حال مستقبل کی تقسیم ہے ایبسولیوٹ ٹائم میں کوئی تقسیم نہیں ایبسولیوٹ ٹائم تو دار در حقیقت زمان و مکان کے کمپلیکس کی اس طرح کی وضاحت کر رہا ہے یہ لفظ کہ جس کے اندر اس کا پھیلاؤ اس کی وسق اس کی مکانیت والا جو کامپوننٹ ہے وہ زیادہ فوکس میں ہے اور آسم کسی زمان و مکان کے مرکب کے اس حصے کی طرف اشارہ کر رہا ہے جس میں ٹائم ایلیمنٹ جو اس کا جو ایک کانسٹیچوینٹ ہے وقت اور زمان اور اس کا گزرنا اس کی طرف اشارہ کر رہا ہے چناچے عصر کا لفظ ماخوذ ہے اس مادے سے جس کے جتنے بھی استعمالات آپ کو ملیں گے اس میں تیز روی اے سار کہتے ہیں جھکڑ آندھی تیز ہوا جب آئے گی ہے عصر کا وقت وہ کہلاتا ہے جبکہ دن پورا کا پورا ختم ہوا تیزی سے دن جو ہے اب ختم ہو رہا ہے وہ عصر کا وقت ہے اسی طریقے سے اثر کا لفظ آتا ہے کسی چیز کو نچوڑ لینے کے لیے مؤثرات وہ بدلیاں کے جن میں سے پانی نچوڑ لیا جاتا ہے تو یہ بھی جو کسی چیز کو کشید کر لینا خلاصہ نکال لینا آسر و خمرہ یہ جو سورہ یوسف میں آیا ہے تو ان کو اگر آپ نوٹ کریں گے ان استعمالات کو تو زمانے کا یہ کمپونیٹ زمان و مکان کے مرکب کا زمان والا حصہ اور اس میں بھی خاص طور پر سیریل ٹائم گزرنے والا زمانہ اور تیزی سے گزرنے والا زمانہ جھکڑ کی طرح آندھی کی طرح آنے اور گزر جانے والا زمانہ اس لفظ کو استعمال کیا گیا ہے اور اس میں خاص کیفیت پیدا ہو گئی ہے وہ یہ تمبی کے انداز ججوڑنے کا انداز جاگو ہوش میں آؤ یہ زمانہ تمہیں کھڑا ہوا نظر آ رہا ہے یہ زمانہ تیزی سے گزر رہا ہے غافل تجھے گھڑی گھڑیال یہ دیتا ہے منا گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی اور بہت ہی پیاری تعبیر ہے اس نظم میں سام آف لائف میں جس میں ایک اسٹینزا جو ہے وہ بہت صحیح تعبیر کر رہا لفظ حاصل کی آرٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ اینڈ اوور ہارٹ دو اسٹاؤٹ اینڈ بریو اسٹل لائک مفل drums آر بیٹنگ فیونرل مارچ ٹو دی گریو کام جو ہمیں کرنا ہے وہ بہت ہے آرٹ کا لفظ آیا ہے ہر شخص جو کام کرنا چاہتا ہے اس کو اس کی جگہ پر لے آئیے کوئی فن ہے اس کی آپ تحصیل کرنا چاہتے ہیں پھر تکمیل کرنا چاہتے ہیں پھر اس میں آپ چاہتے ہیں چمکنا چاہتے ہیں آپ اس میں شائن کرنا چاہتے ہیں نمایاں ہونا چاہتے ہیں تو یہ تو بڑا لمبا کام ہے چاہے وہ فن جو ہے وہ کوئی دنیاوی فن ہے اور اسی طریقے سے دین کا کوئی کام آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی خدمت کرنا چاہتے ہیں اقامت دین کی جد بہت لمبی منزل ہے جس کو آپ نے طے کرنا ہے ہارٹ از لانگ اینڈ ٹائم از فلیٹنگ زمانہ بھاگ رہا ہے تیزی کے ساتھ دوڑ رہا ہے اینڈ اوور ہارٹ نو اسٹاؤٹ اینڈ برے اور ہمارے دل اگرچہ ابھی کوئی مرض نہیں ہے کوئی ابھی حملہ نہیں ہوا ہے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوا ہے صحیح ہے تندرست ہے لیکن یہ تندرست دل بھی اپنی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ ہمیں موت سے قریب تر کر رہا ہے اور بہترین تشویح ہے یہ جیسے کہ کوئی فوجی افسر ہو کوئی جرنیل جب اس کا جنازہ لے کر چلتے تھے تو اس کے ساتھ بیٹ آف ڈرم ہوتی تھی وہ ڈھول بجایا جا رہا ہے اور اس ڈرم کی ہر بیٹ کے ساتھ وہ جنازے کی جو گاڑی ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے اینڈ اوور دو اینڈ لائک ڈرمز بیٹنگ فیونرل مارچ اس ہم اپنے دل کی ہر دھڑکن کے ساتھ گویا کہ اپنی قبر سے نزدیک تر ہو رہے ہیں بالکل وہی مفہوم ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منا دی گردوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی لہذا جیسے کہ اس میں ہے سام آف لائف میں لیٹر دین وی آر پینڈوئنگ اب تاخیر نہ کریں قبر کس ہمت کرو سفر کا آغاز کرو یہ تاخیر و تعویق یہ صورت الحدیث جو ہمارا آخری درس ہوگا اس منتخب نصاب کا چھٹا حصہ جو ایک ہی صورت پر مشتمل ہے اس میں جس طرح جھنجوڑا گیا ہے المیا نل الجین منو ان تخشاہ قلوب حمل ذکر اللہ اک ممان ازلابن الحق کیا ابھی تک وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد میں اور جو کچھ اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس کے سامنے یہ کب تک انتظار کرے گا انسان کس چیز کا انتظار کر رہے ہو جیسے قرآن مریض میں آتا ہے کہ کیا یہ انتظار کر رہے ہیں اس کا کہ اللہ تعالی جو ہے بادلوں کی بدلوں میں اللہ تعالیٰ ہی اپنا نزول اجلال فرمائے اور فرشتے آئیں اور میدان حشر کے عدالت لگ جائے اور حساب چکا لیا جائے اس کا انتظار کر رہے ہیں کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں لہذا تیزی کے ساتھ اسی کو ہمارے مفسرین نے بیان کیا ہے بڑی پیاری تمثیل سے کہ ہماری مثال برف کے تاجر کیسی ہے برف کا تاجر آپ تصور کیجئے اس کا جو اصل سرمایہ ہے وہ پگھل جانے والا ہے اگر وقت گزر گیا تو نہ صرف یہ کہ کوئی نفع نہیں ہوگا صرف نقصان بھی نہیں ہوگا بلکہ کہیے کہ اصل زر ختم وہ تو پانی ہو گیا پگھل گیا لہذا کسی اور شے کا تاجر جو ہے اسے اتنی جلدی نہیں ہوگی سبزیاں ہیں آج اگر پوری نہ بکی چلیے کل صبح تھوڑی سی کم قیمت پر باسی سبزی ہوگی بک جائے گی باقی اور کسی کی دکان جو ہے منیاری کی دکان ہے سارا سامان جو کا تو رکھا ہوا ہے کل کے دن شاید قیمت کا اضافہ ہی ہو جائے گا کوئی گھٹے کا کوئی سوال نہیں لیکن یہ ہے کہ برف کا تاجر وہ تو اگر ایک وقت معین کے اندر اندر اس نے اس برف کو بیچ کر پیسے کڑے نہ کر لیے تو نفع نقصان کیا سوال یا تو پورا کا پورا اصل ڈر جو ہے پورا سرمایہ ختم ہو جائے گا تو انسان کا اصل سرمایہ یہ وقت ہے اور یہ وقت تیزی سے گزر رہا ہے تو ایک طرف اس میں شہادت کا پہلو آیا اگر عصر کو آپ عام زمانے کے حوالے سے لیں تو تین گواہیاں یہ زمانہ دے رہا ہے تمام واقعات کا چشمید گواہ یہ ہے قوموں کے عروج و زوال کا چشمود گواہ یہ ہے جو کچھ کے ان رسولوں کی قوموں کا جو اشر ہوا ہے جن کی طرف رسول بھیجے گئے اور انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کیا اس کا چشم گید گواہ یہ زمانہ ہے یہ زمانہ گواہی دے رہا ہے ان ولاسمزینس آمنوا و الصالحات وتواس بالحق ب بالصبر اور ولاسم تیزی سے گزرنے والا زمانہ ٹائم از فلیٹنگ یہ بھاگنے والا زمانہ یہ گواہ ہے یہ منادی دے رہا ہے غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی گردوں نے گھڑی عمر کی کو اور گھٹا دی لہذا جلدی کرو بہت پیارا شعر ہے کہ جو شہنشاہ شاہ اورنگزیب عالمگیر کو بہت ہی پسند تھا ایز اے فرصت بے خبر در ہر باشی زود باش اس فرصت کی قدر سمجھو تم نے اس کی ناقدری کی ہوئی ہے در ہر باشی زود باش جو کام بھی کرنا جلدی کرو تاخیر اور تعبیق سے اپنی منزل کھوٹی نہ کرو یہ ہے مقصم بہی اور مقسم علیہ کا آپس کا ربط اس پر ہماری یہ بحث جو ہے اس سورت العصر پر بطریق تدبر جتنا بھی اللہ تعالی نے جو بھی اس کے سمن میں جو ہمیں غور و فکر کی صلاحیت دی ہے اس کو میں نے جس درجے میں بھی بیان کر سکا اگرچہ واقعہ یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی سورت العصر کو بیان کر کے یہ محسوس نہیں کیا کہ میں اس سورائے مبارکہ کا حق ادا کر سکا اس لیے کہ مجھے تو یہ پورا قرآن نظر آتا ہے یہ گویا کہ